و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب ساتھی خیر و وافیت سے ہوں گے اور محنت اور ذوق شوق کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ علم کا دین کا کام لے اور مرتے دم تک اپنی کلام کا اور اپنے محبوب نبی کے فرمان کا ہمیں ساتھ نصیب فرمائے گزشتہ سب کے اندر ہم نمبر 35 سے تعلیمات کے بارے میں ناقص کی تعلیمات کے بارے میں کچھ پڑھ رہے تھے چنانچہ دہا واحد مذکر غائب اس کی تعلیم ہم نے پڑھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر خالہ والا قاعدہ جاری ہوا ہے تسنیہ کا سیوا دہا وا بروزن فہالا اپنی اصل پر ہے اس میں کوئی تعلیم نہیں ہے جمع کا سیوا ہے دہا دعو اصل میں تھا دیکھیے واؤ متحرک ہے اور اس سے پہلے حرف مفتو ہے تو لہذا قالا والے حلیف سے تبدیل کیا تو کیا ہوا داؤ اب اجتماع اجتماعی ہوا دو ساکن جمع پہلا ساکن مدہ ہے تو اس کو گرا دیا تو کیا, کیا رہ گیا داؤ امید ہے کہ سمجھ میں آئی ہوگی بات میں یہی بات آپ کو لکھ کر بھی سمجھا لیتا ہوں دیکھیے جمع ذکر عائد اصل نے تھا متحد ہے اور اس سے پہلے عین ہے اور اس پر فتح ہے تو لہذا اس واؤ کو والے کے مطابق واؤ کو کوال والے فائدے کے مطابق علیف سے بدل دیا تو دہاو سے کیا ہوا دعاو اب الف بھی ساکن ہے اور وا بھی ساکن ہے اور پہلا ساکن یعنی الف مدہ ہے لہذا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا داؤ یہ آخر میں جو لکھا ہے یہ صرف لکھنے میں ہے اس لیے ٹھیک ہے اسی طرح واحد غائب کا سوگا داعت اصل میں تھا دعوت دال عین واؤ اور دا دعوت دہاو دہاو دہاو دعوت فعلا فعلا فعلو فعل فعل فعلت نسور نسورا نسرو نسورت آپ کو سیرے تک پہنچا رہا ہو پہنچ گیا نا تو دعوت واحد منس واحد کا سیرا ہے تو یہاں بھی وہ متحرک اس سے پہلے حرف مفتو ہے والے فائدہ کے مطابق مو کو الف سے تبدیل کیا اب اجتماع ساکن تا بھی ساکن اور الف بھی ساکن پہلا ساکن مدہ ہے اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا دانت تو اس علم کی برکت سے اب آپ جان سکتے ہیں کہ دانت کیا چیز ہے اور اگر آپ نے سرف نہیں پڑی تو آپ دانت کو نہیں سمجھ سکتے اب دیکھیے دال آئن وا ہے اور آخری میں تاطانی سے ٹھیک ہے نا تو جب ہم سیگا بتلائیں گے تو ہم اس کو اس کی اصل کی طرف لوٹائیں گے کہ دانت در اصل دعوت بروزن وزن فعالت جیسے نا ویکرا بھائی کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے بھی دعوت دعوت ہے آپ نے کوئی رابط نہیں لگایا تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ سب کلاس والوں کی دعوت کر رہے ہیں اچھا سیکھا بتلا رہے ہیں اور ماشاء اللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اردو میں لکھنا بھی سیکھ لیا ہے اور اردو سافٹ ویئر جو ہے آپ نے حاصل کر لیا ہے اللہ جی تسمیہ اسی کے آخر میں داغ کے آخر میں الف لگایا تو تسمیہ کا سوا بن گیا تسمیہ مونس اوائے اور اس کو بھی جب ہم اس کا وزن نکالیں گے تو اس کو بھی اصل کی طرف لوٹائیں گے ڈاکٹر صاحب مسکرا رہے ہیں کہ یہ ایک محال سی چیز ہے ناممکن سی چیز ہے اللہ ہمارے دیکھ لیجیے آپ کو اندازہ نہیں اقرابائی کی سخاوت کا ان کی چاہت کا اتنی دوری کے باوجود فوری طور پہ انہوں نے آپ کو کچھ پیش کر بھی دیا کم اللہ خیرہ تو جب ہم داہتا اس کی اصل بتائیں گے تو ہم کیا کہیں گے دہاتا در اصل یہ تھا دہا دعاتا اصل میں کیا تھا ناقص ہے نا دال آئن واؤ اس کے حروف اصلی چنانچہ یہاں بھی کالا والا قائدہ جاری ہوا اور دانت دانت دا کی طرح واؤ الف سے تبدیل ہو کے حزف ہو گئی اور باقی رہ گیا دا تا داؤ نہ جمع مانا سوائد یہ اپنے اثر پر ہے اب یہاں پہ دیکھیے کہ داؤنا بر وزن فالنا داؤ نہ بر وزن فالنا تو یہاں بظاہر لگتا ہے کہ تھوڑا سا فرق ہے وہ داؤ نہ ہے یہ فہل نہ ہے تو حقیقت میں ایک ہی وزن ہے ٹھیک ہے نا فاق کلمہ کے مقابلہ میں دال عین کلمہ کے مقابلہ میں عین نام کلمہ کے مقابلہ میں نام واؤ ہے اور نون علامت ہے نون کے مقابلہ میں ہے تو دیکھیے حروف اصلی کے مقابلے میں حروف اصلی ہیں متحرک کے مقابلے میں متحرک ساکن کے مقابلے میں ساکن صرف تھوڑا سا لہجے میں فرق آ اس لیے کہ داؤنا میں حرف لین ہے وہ کیا ہے حرف لین ہے اس لیے تھوڑا سا پڑھنے میں فرق ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید وزن میں فرق ہے وزن میں کوئی فرق نہیں ٹھیک ہے داؤنا بر وزن فہلنا تو یہ اپنے اصل پر ہے اسی طرح داؤ داؤ تما داؤ تم آخر تک داؤ نہ وزن فالنا یہ تمام سیزیں اپنی اصل پر ہیں یہاں تک دیکھیے ذرا ایک بات درمیان میں آپ کو بتلائیں گے شروع سے دیکھیے دا اصل میں داوا تھا سفر نمبر 35 تالناک سے دا اصل میں دا تھا وا متحرک اس سے پہلے مفتو واؤ کالج سے بدلا دا ہو گیا دعا واہ میں بسب تسمیہ کے سلامت رہا کون سلامت رہا دا واہ میں بسب تسمیہ کے سلامت رہا کون سلامت رہا آپ حضرات تک میری آواز تو پہنچ گئی نا تو بتلائیے کون سلامت رہا کس کی بات کر رہی ہے جی الف نہیں الف تو بعد میں لگایا ہے سلامت تو وہ جو پہلے بھی تھا آپ بھی ہے الف تو ہم نے لگایا ہی تسمیا میں ہاں واؤ سلامت رہا ٹھیک ہے نا اور یہ الف وہ دا والا الف نہیں یہ تو علامت ہے تسمیا کی وہ دہا کے اندر جو الفا ہے وہ واؤ سے بدلا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں و تسمیہ کی وجہ سے تسمیا کے علیف کی وجہ سے سلامت رہا جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا اس قائدے کی کچھ شرائط ہیں اور ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ وا یا ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد الف تسمیہ ہو دما مذہب کروائے دہاؤ بر وزن نفسا رو تھا پہلے واؤ کو الف کیا پھر الف کو اجتماع ساکنین سے گرا دیا داؤ رہ گیا دانت اصل میں دعوت تھا واؤ الف ہو کر اجتماع ساکین گر گیا دانت رہ گیا دانتا واؤ الف ہو کر اجتماعی ساکینین سے گر گیا, گیا. تاج ظاہر میں, تا میں متحرک ہے اور حقیقت میں ساکن ہے صرف الف تسمیا کی وجہ سے اس کو فتح دیا گیا یہ ایک نئی بات ہے اور امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں تو اس میں اصل میں تھا داعت واحد منس وسیمہ اسی کے آخر میں الف تسمیا کو لگایا تو ساکن ہے ہم نے اس کو فتح دیا ہے الف کی وجہ سے حقیقت میں ساکن ہے الف کی وجہ سے ہم نے اس کو فتح دیا تو اب بظاہر یہ متحرک لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں یہ تا تانیض ثاقب ہے ٹھیک ہے یہ بات کر رہے ہیں دیکھیے پھر تا ظاہر میں متحرک ہے اور حقیقت میں ساکن ہے صرف الف تسنیہ کی وجہ سے اس کو فتح دیا گیا داؤنا سے آخر تک سب سیخے اپنی اصل پر ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آئی تو یہ تو ماضی معروف کے سیخے اور ان کی تعلیمات ہیں اب دیکھیے ماضی مجہول ہے دو اصل میں تھا دو تو اس میں قاعدہ بھی دو والا جاری ہوا کہ واؤ کلمہ کے ایک طرف کسرہ کے بعد واقع ہے لہذا اس واؤ کو یا سے بدل دیا دعائیہ والے قانون کے مطابق ناقص کے قوانین میں آپ نے یہ پڑھا تو دوائی وا سے کیا ہوا ہو گیا دو تھا واؤ کو یا سے بدلا تو کیا ہوا دو جو یو آپ نے قاعدہ پڑھا واؤ تیسری جگہ یا اس سے زائد واقع ہو کثرا کے بعد تو اس واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں اگلا سبق پڑھنے سے پہلے آپ حضرات ناقص کے قوانین کو ضرور ایک نظر دیکھ کر آئیے گا ٹھیک ہے پھر دو آئی ہوا پھر یا پر ضمہ ثقیم تھا اس لیے عین کی حرکت دور کر کے یا کا ذمہ اس کو دے دیا اور یہ کو گرا دیا تو کیا ہو گیا دو دوعیت سے دو عینہ تک واؤ کو یا سے بدل رکھا ہے صرف ایک تعلیم ہوئی ہے پھر دیکھیے دو اصل میں دو عی تھا کتاب کی طرف دیکھئے دو او اصل میں دو عی ہو تھا وا کو یا بدلا دو ہو ہوا پھر یا پر ضمہ شخیر تھا اس لیے کا ضمہ تو کیا ہوا اب اجتماع ہوا بھی فرماتے ہیں کہ دو ایک تبدیلی ہوئی ہے تمام سیوں میں اور وہ یہ کہ واؤ کو یا بدل دیا چنانچہ دعائیا فصل میں دعائی وقت تھا۔ تو دعائیہ والا قانون جاری ہوا صرف واؤ کو یا بدلا اسی طرح دعائی یا تھا دعائی نہ تک ایک ہی تعلیم تمام شیروں میں کھلی اب آتے ہیں صرف کبیر کی طرف سفا نمبر اکتیس ناقص واوی اسباب ذرا و اسباب نسرا بحث و و نفی تاخیر بلن دہا دا, دا ماضی معروف بھی پڑھا اور ماضی مجہول بھی پڑھا تو اگلے سبق کے اندر آپ حضرات ماضی معروف اور ماضی مجہول کی گردان ان کو اچھی طرح پہلے تعلیمات کو سمجھے اور پھر اس کو سادہ الفاظ میں پھر ترجمے کے ساتھ اور پھر سیوا اور بحث کے ساتھ نمونہ کے طور پر چند سیرے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں دا بلایا اس ایک مرد نے سیوا واحد مذکر واحد بحث اس بات پھر ماضی معروف داوا بلایا ان دو مردوں نے سیوا رسمیہ مذکر واعد بحث اس بات فی الباضی معروف داؤ بلایا ان سب مردوں نے سیوا جمع مضکر واعد بحث اس بات فیل ماضی معروف اسی طرح داؤ تو بلایا میں ایک مرد یا ایک عورت نے سیوا واحد مضکر واعد سیوا واحد مذکر و نث متکلی بحث اس بات پھر ماضی مارو داؤنا بلایا ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے سیوا تسمیہ و جمع مذکر و نسب و تکلیم بحث اس بات پھر ماضی مارو اسی طرح ماضی مجہول کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے دو کیا ترجمہ کریں گے خراب آپ بتلائیے ذرا دو محمد ارشد صاحب آپ بھی بتلائیے ہاں ہاں وہ بلایا گیا بلایا گیا بلانے والا معلوم نہیں ہے مجہول ہے نا اور پھر مجہ اس کو کہتے ہیں کہ کرنے والا یعنی نفائل اس میں معلوم نہ ہو ہاں تو کا ترجمہ کریں گے بلایا گیا وہ ایک مرت اس کے واحد مذکر واحد بحث इस بات فی الماضی مجہول دو عیا بلائے گئے وہ دو مرد سیوا تسمیہ مذکر واید بحث اس بات فی الماضی مجہول دو او بلائے گئے وہ سب مرد سیوا جمع مذکر واعد بحث اس بات فی الماضی مجہول دو عئی تو گیا میں ایک مرد یا ایک عورت سیگا واحد مذکر بحث اس بات فی الماسی مجہول دو عینت بلائے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں سیوا تسمیہ جمع مظکرم اور نسم و بحث اس بات فی الماسی مجہول تو یوں سب سے پہلے آپ نے غردان یاد کرنی ہے معروف دا داؤ دا داؤ دا تا داؤ نہ اسی طرح مجھول نہ دوئیوئی تما دم دوئی دعائی تما دوئی تم نہ دوئی تو ٹھیک ہے پھر ترجمے کے ساتھ اور پھر مکمل تفسیر کے ساتھ جب آپ اس کو دو چار مرتبہ اپنی زبان سے کہیں گے اور تعلیمات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر انشاء اللہ تو آپ کو یاد ہی ہے پہلے سے مذکر غائب غائب مضکّر حاضر منس حاضر اور متکلین کے دوسرے تو یوں پھر آپ آسانی سے اس کو کہہ سکیں گے تو آج کا کام خیل ماضی معروف اور مجحول کی سر پبیر اور ماضی معروف اور مجحول کے ناقص کے سیاحوں کی تو یہ آپ کا آج کا کام ہے اسی کے ساتھ سبق کا اختتام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ